السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی چکے ہے میری آواز آ رہی ہے اسپیک انس، میں اور سکائپ دونوں جگہ چکے ہیں okay. الحمد للہ جی کل کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی وہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی تھی آگے گے بسم اللہ پڑیں گے ہم پارا عما کی تفصیل پڑھ رہے ہیں یہ تفسیر ایک کلاس آپ کی پہلی کلاس تفسیر کے بارے میں پھر کی تعریف آپ نے پڑھ لی تھی سورت کی تعریف آپ نے پڑھ لی تھی رکوع کی تعریف آپ نے پڑھ لی تھی مکی اور مدنی کسے کہتے ہیں وہ بھی آپ نے پڑھ لیا تھا آج کچھ اور باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا وہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے ذہن میں رکھنی ہے بہت ضروری باتیں ہیں ٹھیک ہے جی انشاء اللہ اچھا تو شاشی کی کلاس اس کے بعد تفصیل کی کلاس کے بعد ہوگی جو ساتھی خاصا کے یہاں موجود ہیں وہ دوسرے ساتھی کو اطلاع کر دیں ان کا تو ویسے بھی ہدایت النحو کا سبق نہیں ہے اگر مصری صاحب بیمار ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس ہدایت النحو کی جگہ ہم اصول شاشی کی کلاس پڑھیں گے آج ٹھیک ہے جی اصول شاخی کی کلاس آج ہوگی ان اللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی یہ جو ہم لفظ پڑھتے ہیں قرآن اس کی تعریف کیا ہے قرآن حکیم کی تعریف آج آپ نے پڑھنی ہے آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں آپ کو ہر چیز کا علم ہونا چاہیے قرآن حکیم کے متعلق ہر چیز کا علم ہونا چاہیے قرآن حکیم کی تعریف آپ نے ذہن میں رکھنی ہے القرآن القرآن هو المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم اي مد مصحفا في المصاحف المكتوب اي مكتوب في المصاحف مساق صاحب کے ساتھ مساخا خیر میں پا ہے المکوبو فل مساخب المن قولو المن قولو عن المن قول عن نقلم نقل متو بلا شبہت تطن میں دوبارہ بولنے لگا ہوں المنزل على الرسول صلی اللہ علیہ وسلم في المصاحف المنقول عنه صاحب المن بلا شبحطن یہ قرآن حکیم کی تعریف ہے اس کا ترجمہ اب آپ نے سمجھنا ہے قرآن ہے اللہ تعالی کا وہ کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا المنزل على المنظر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ نے ایک لفظ پڑھا المکتوب پڑا جو شکیفوں میں لکھا گیا شکیفوں میں لکھا گیا آپ کے سامنے قرآن حقیق موجود ہے جی جو آپ کے سامنے دو گدوں کے درمیان اور اوراق کے اوپر قرآن حکیم لکھا ہوا موجود ہے ایک قرآن حکیم یہ ہے ایک قرآن حکیم جو لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے بات سمجھ میں یہاں پر جو المکتوب المتواقف سے مراد یہ جو آپ کے سامنے قرآن حکیم لکھا ہوا ہے یہ مراد ہے لفق پڑا المن ہونا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ پرانے حکیم نقل ہوتا ہوا آ رہا ہے تواتر کے ساتھ تواتر کہتے ہیں ایک بڑی تعداد اس کو نقل کر رہی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سو ہزار دو ہزار دس ہزار یہ تھوڑی تعداد ہے لاکھوں لوگ لاکھوں حفاظ کرام اس قرآن حکیم کو نقل کرتے ہوئے آ رہے ہیں <متبول> تو بغیر کسی شک و شبہ کے اس کے اندر کوئی شک اور شبہ موجود نہیں ہے بات سمجھ میں आ گئی یہ قرآن حکیم کی تعریف آپ نے سمجھ قرآن حکیم کے نام اللہ اب الزت نے قرآن حکیم کے اندر خود بیان کیے ہیں کہ قرآن حکیم کے اور بھی نام ہیں میں نے آپ کو تعریف کرتے ہوئے قرآن کی لبوی اختلافی تعریف آرز نہیں کی بلکہ وہ تعریف آپ کے سامنے نقل کی ہے جو علماء کرام نے مفسرین کے رام نے بیان کی ہے کیونکہ قرآن حکیم کا صرف قرآن نام نہیں ہے اس کے اور بھی نام ہے لیکن یہ قرآن جو ہے یہ مشہور ہے بات سمجھ میں ابھی جی دیکھیں قرآن کا لفظ بھی قرآن حکیم میں آیا جانا ہو قرآن ہم نے یقیناً ہم نے قرآن حکیم کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہم نے اس کتاب کو عربی زبان کا قرآن دیکھے قرآن کا یہ صورت سور ذکو آیت نمبر تین حامی پہلی آیت ولم دوسری آیت سر ذخر اور تیسری آیت میں یہ لفظ ہے, دیکھیں دوسری آیت میں لفظ ہے کتاب کی قسم کھائی اللہ رب العزت نے پھر آگے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب مبین کو بنایا عربی زبان کا قرآن بنایا تو قرآن کا لفظ دیکھ ہیں کہ ایک نام اس کا قرآن ہے اسی طرح ایک اور جگہ بھی قرآن کا لفظ آیا ہے سورت الخجر سورت کا نام سورت الخج آیت نمبر 87 سیون آیت نمبر 87 سیون سورت الحجر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ و وَالْقُرْآنَ کا سب مینل مسانی اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپا کی سب مینل سات من کا مطلب فاتح فاتح مطلب ہم نے آپ کو فاتحہ عطا کی جی ور قرآن اور قرآن عظیم عطا کیا تو دیکھا قرآن کا لفظ دوسری آیت میں بھی آیا اسی طرح سور رحمان کے بعد سورت آتی ہے سورہ واقعہ اس کے آیت نمبر 77 میں ایک لفظ آتا ہے ایک آیت آتی ہے کریم بے شک یا عزت والا قرآن ہے بے شک یا عزت والا قرآن ہے تو دیکھیں یہاں بھی قرآن کا لفظ آیا دیکھیں سورت البروج یہ جو ہم جس پارے کی تفسیر پڑھ رہے ہیں اسی کے اندر یہ سورت موجود ہے سورت الغروج آیت نمبر ٹوینٹی ٹو بل ہوجید مح بلکہ یہ مجید کا مانا کریں گے بزرگی والا قرآن ہے بلکہ یہ قرآن بزرگی والا ہے فی لوح محفوظ جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے بات سمجھ میں آ اس کا قرآن حکیم کا ایک نام الکتاب بھی ہے الکتاب جیسے المبین حامین المبین قرآن حکیم کے اندر اسی سورہ زخرف میں آیا اور سورہ بقرہ کی شروع میں الف می الكتاب یہ کتاب یہاں پر وہ یہ نہیں فرمایا ذالک قرآن سے معلوم ہوا کہ اس کا ایک نام الکتاب بھی ہے بات سمجھ میں آ گئی جی اس کا ایک اور نام قرآن حکیم کا ایک اور نام بھی ہے الر قون الر قون اسی قرآن حکیم کے اندر پارہ نمبر اٹھارہ میں ایک سورت ہے سورت القر قان اس کا نام بھی سورت القرقان ہے وہ سورت شروع ہوتی ہے تبارک اللذی نزل نازل کیا اپنے بندے پر دیکھے جی یہ پرانی حکیم کے مختلف نام ہے اب دیکھیں قرآن اس کی لغوی تحقیق کیا ہے الکتاب کی لغوی تحقیق کیا ہے الفرقان کی لغوی تحقیق کیا ہے یہ میں نے بیان نہیں کی, کی کیونکہ اس کے مختلف نام آتے ہیں بعض علما فرماتے ہیں تصویر کرام فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے قرآن یہ مشتق نہیں ہے یہ کسی سیگے سے نہیں نکالا گیا جیسے لفظ اللہ اللہ کا نام ہے عالم ہے عالم اللہ کا نام ہے کسی طرح قرآن بھی یہ عالم ہے یہ قرآن حکیم کا نام ہے یہ کسی سیغے سے نہیں نکالا اور بعض علماء اس کو مشتق مانتے ہیں سے مشتق ہے بعض علماء فرماتے ہیں قرآن سے مشتق ہے بعض علماء فرماتے ہیں قرن سے مشتق ہے بات سمجھ وحی اسے کہتے ہیں وحی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا کیسے نازل ہوا حضرت علیہ اللہ کے ذریعے نازل ہوا تنظیر اللہ کی طرف سے نازل ہوا نزل به الروح روح امین یعنی جبرائیل علیہ سلاۃ وسلام کے ذریعے نازل ہوا بلسان عربی مبین عربی زبان میں نازل ہوا ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے نازل ہوا جبرائیل علیہ سلاۃ والسلام کے ذریعے نازل ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ وحیع کے ذریعے نازل ہوا آپ لفظ سنتے آ رہے وحی, وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی اتری خدا جگہ پر قرآن حکیم کی یہ آیات نازل ہوئی یہ وحی اتری اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا یہ وحی کسے کہتے ہیں وحی لغت میں وحی کہتے ہیں کہ انسان بلکہ میں کہوں گا انسان طلف نہیں بولوں گا بلکہ کسی کو چھپ کر کچھ بات بتانا کسی کو چھپ کر کچھ بات بتانا یا جلدی سے کوئی اشارہ کرنا یا جلدی سے کوئی اشارہ کرنا یا دل میں کوئی بات ڈالنا دل میں کوئی بات ڈالنا یا الحام کرنا یہ میں لہبی معنی بدلا رہا ہوں ٹھیک ہے جی کسی کو چھپ کر کچھ بات بتانا نمبر دو جلدی سے کوئی نمبر تین دل میں کوئی بات ڈالنا اور نمبر چار الہام کرنا یہ اسے لغوی معانی آتے ہیں وحی کے اصطلاح شرح میں شریعت میں وحی کیسے کہتے ہیں شریعت کی میں اختلاف میں اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے اللہ کا, وہ پیغام اللہ کا وہ پیغام جو نبی کی طرف میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لے رہا نبی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اللہ کا وہ پیغام جو نبی کی طرف کوئی بھی جو بھی نبی ہو کیونکہ وہی نبی کی طرف نازل ہوتی ہے جو نبی کی طرف بلا واسطہ بغیر واسطے کے بل واسطہ واسطے کے ذریعے جبر صلاح کے ذریعے سے بات سمجھ میں آ گئی اللہ کا وہ پیغام جو نبی کی طرف بلا واسطہ یا بل واسطہ اس کو وہی کہتے ہیں بات سمجھ میں آگی پھر یہ صبح ہی کسی کی اقسام ہے ایک قسم اس کی یہ ہے کہ اللہ براہ راست نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے براہ راست درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا یہ کیفیت بیداری کی حالت میں بھی ہو سکتی ہے خواب میں بھی ہو سکتی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ اللہ وسلام کے قربانی کا جو واقعہ آپ نے سنا ابراہیم علیہ السلط نے خواب دیکھا تھا ٹھیک ہے تو وہ بات اللہ نے دل میں ڈالی تھی درمیان میں کوئی واسطہ تھا علیہ السلام آئے تھے نہیں تو اللہ کی طرف سے براہ راست نبی کے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے چاہے بیداری کی حالت میں ہو چاہے خواب کی حالت میں ہو اس کی صورت یہ ہے دوسری صورت یہ بھی براہ راست ہے کہ اللہ براہ راست نبی سے کلام کرتا ہے اس میں بھی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر کیسے قرآن حکیم میں اللہ کا ارشاد ہے صورت السا آیت نمبر ایک 163 اللہ موسیٰ اور اللہ نے موسا سے باتیں کیلاۃ والسلام سے باتیں کی یہ براہ راست باتیں ہیں درمیان میں فرشتے کا واسطہ نہیں ہے اور یہ باتیں حضرت مصالحہ سلاۃ والسلام نے اپنے کانوں سے خود پہلی قسم میں اور دوسری قسم میں آپ کو فرق بھی معلوم ہوا کہ پہلی قسم میں دل میں بات ڈالی جاتی ہے اس میں آواز نہیں ہوتی نبی نہیں سنتا دل میں کوئی بات لاہ ڈال دیتے ہیں اور دوسری قسم میں یہ ہے کہ کانوں میں آواز آتی ہے تیسری قسم وقی کی تیسری قسم یہ ہے اللہ فرشتے کے ذریعے وحی ہے اللہ فرشتے کے ذریعے وہی بیچتا ہے اپنے نبی کے پاس کبھی وہ فرشتہ نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا صرف فرشتے کی آواز سنائی دیتی ہے کبھی فرشتہ انسان کی شکل میں آ جاتا ہے یہ جو میں نے آپ کو یہ تین قسمیں وحی کی بتائی یہ جو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی رسول اتنی ہی ما یشر اس آیت کے اندر تین صورت اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں دیکھے ترجمہ لبشر ای ای اللہ اللہ پہلی قسم کسی بشر کے لیے کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے کسی انسان کے لیے کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے اللہ اللہ وحین مگر اللہ رب بل عزت کوئی بات دل میں ڈال دیتا ہے آو یا پردے کے پیچھے سے یا پردے کے پیچھے سے <م> <م> یعنی اللہ نظر نہیں آتے لیکن آواز سنائی دیتی ہے جی اویو رسلا رسول یا اللہ کسی فرشتے کو بھیج دیتے ہیں رسول کو <م> <م> رسول کا معنی <مانا> بھیجنا رسول رسول کو فرشتے کو بھیجنا اللہ کسی فرشتے کو بھیج دیتے ہیں ما یشا تو اللہ کی اجازت سے جو کچھ اللہ تعالی چاہے وہی نازل کرے اب ازنی معیشہ بات سمجھ میں आ गई یہ وہی کی تینوں قسمیں یہ اس آیت کے اندر بھی موجود ہے یہاں تک باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی جی الحمد للہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں تفسیر کے متعلق مزید باتیں آگے بھی چلیں گی ضروری باتیں چلیں گی انشاءاللہ شاء آپ نے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے آگے تفسیر میں آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی جو بات جو باتیں گزر جائیں ان باتوں کو پھر انشاءاللہ سب وقت کے اندر میں دوبارہ نہیں دہراؤں دو گا صرف اشارہ کروں گا کہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے اس کے اندر تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ وقت بہت کم ہے اور آپ نے فارما کی مکمل تفصیل پڑھنی ہے اس کے بعد زیادہ طالب بھی پڑھنی ہے تو جو بات ایک مرتبہ گزر جائے اس کو دوبارہ نہیں دہراؤں دو گا ٹھیک ہے انشاءاللہ جی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ